وجود رب نے جیری کشش رکھی ہے نا غیرہ مردہ دے ایمان برباد کر نو بی, بی وجو سکون حاصل ہوا سال ہوماز پڑھ پڑھ پڑھ پڑ پڑ اگر ابارا بن کے نماز پڑھیں گی جو میں سربا سجدا کبھی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنما شلا تجھے کیا ملے گا نماز میں اپنا گیر نماز پر تیری ایک صدا کے ولیہ بنا چھوڑے محمد علی علی الصدق وفا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله مولان العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنون صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما زوخ شكر الله السلام و السلام عليك يا سيدي يا رسول الله و صلا یا سیدی یا حبیب اللہ صلا تو وسلام علیکا یا سیدی یا رحمت عالمین علیکہ و, و اصحاب یا سیدی یا محمد رسول اللہ درود سنا درود ختم لمبيه الله تحيته والصلاه الطال قادر مطلق جل جلاله ومن والاه عز من برهان هدي پاک بارگاہ دعا و فریاد الالتجا حق دل دماغ زبان و نگا ذهن هر تانی صدہ مدی نے دے تجدار محبوب خدا و شرفیہ بات آئے کل حق بول نسید ختم دی شریف دی اس محفل شریف کے بیٹھنا دین پاک دی تبلیغ سننا سنانا اس بار گاہ قبولیت اشرف نصیب فرما گرمی بھی ڈھیر ساری انتہائی تسلی کوشش کرنی ہے اس کچھ کچھ جگہ بھی مل جائے گی اللہ تعالی دی توفیق تو گفتگو گل بات جی ہوں اس رسمی طور سے نہیں سننا چاہتا گلا مولوی کرتے رہتے نہیں, قرآن و حدیث و دین چسکے واسطے نہیں اپنے عملوں نو بدل م... واسطے, ہون آمد آمد واسطے ہون میرے ایک بات الت خر ربانی کتاب کا نام الفت خر ربانی ہے کہ اس لیے حضور سوسل رضی اللہ تعالی جو تقریر تبلیغ فرما سن اپنے آپ دے خطابات آپ گلا شریف کتاب ہیں لکھی چ پاک گاؤں رضی اللہ تعالی آپ میرے ع تقریر تکرین سیر سپٹے چس کے سواد واسطے نہ سنیا کرو عمل علاج میری بات نا حکیم کیڑا ہے جہا دوائی چسکے آی دے جی دوائی, دوائی نال آ, آ جائے میں حکیم ہے نا چنگا حکیم کنو آئی لیا بڑی چسکے آترا حکیم یا موڑ دوائی فیفی ہوڑی ہوئے مگر اون دے نال اندر دی پیڑ موک جائے کیم چنگا چنگی دوائی کیڑی ہوندی مٹھی یا جڑا جیڑی دوائی مرض کڈے یاد رکھو باویں مٹھی ہوے تے باویں ہوے کوڑی دوائی دا مقصد پیڑ کڈنا ہوندا ہے زبان دا چسکا نہیں ہوندا کاش کے تانوں ای گل سمجھ آوے تقریر دا مقصد وی کناں دا چسکا نہیں ہوندا اپنی روح اور اندر دا علاج ہوندا میں ویسے جس طرح گرمی والا ماحول ہے میرے بالکل سیتا پکا چل دے ویسے میرے شوگر کا مسئلہ پسینا زیادہ وال پکھے بھی وہ ویوہار نہیں آ رہی میں بار بار نہیں آکھاں گا کہ تسا بولو باہر صورت یہ ہے جناب رہی جنہی توجہ نال دہان نال جس طرح تو سا میرے والے بیخ رہا غور نال پتہ لگ رہا ہے کہ تو سا میرے کالو غور نال سن رہا ہو بس اس طرح ہی تو سا تسلیل بیٹھے جی انشاء اللہ علیہ وزید. میں کوشش کرا گا کہ تو ہڑا وقت ضائع ہون تو بچاما اور کم قیمتی کال جناب رہا دے گوش گزارت کرنا تک انہوں پہنچا دیا کتنا وقت انداز ہے بیاند انداز اپنے کو تقریباً پونے گھنٹے درمیان وقت ہے جیری گل بات میں کرنی واسطے پہلے بنیاد بنا لیا اور بنیاد ہے بہت ضرور اللہ تعالی نے قرآن مجید فرانے امید حضرت موسیٰ اللہ علیہ اور جناب حضر علی سلاۃ جانتے ہو گی حضرت موسا علی حضرت خضر علیہ علی سلام ٹور پہ کشتی تے تے پھٹا توڑ دیتا اگے گئے بال مار دیتا میں گلا آپ پاس فی الحال اگیں گئے ایک پنڈ چنگے پرانے مزید ایک پہ لنگے نا بخ بڑی لڑی ہوئی پانی منگیا روٹی منگی او بڑے سالم چھوڑے جہم لیچ دماغ لوگ انہ نے روٹی ٹوکر انکار حضرت سلام غصہ بڑا آیا آدی ذات کا نہیں سا آیا کیسے کھوٹے لوگ سن دو نہ واسطے چھٹتے انارے نیارے ہو جائے نہیں سانتا گسا نو آدی ذات دا نہیں سی گسا نو اس گل کا آیا کھوٹے نے چار چارکیا دی خاطر انہوں نے ایڈی رب کی رامت لب جانی آئی کھے مروم نکلے تھوڑا جی اگے ترے نت توجہ تھوڑا جی اگے ترے اللہ تعالیٰ قرآن چرمان ہے ایک دیوار کپی ایک ہوئی اس دیوار نو فا کر حضرت موسالی علیہ تو سلام نو بڑا غصہ آیا آپ نے فرمایا ایک تک بندہ بندہ چنگیا نالکی کرے چڑے نی پہچان والے بھی آتے نے کلو نی کا بدلا تیس آن نیکیل چکوانے بھی دیوارا پہ سیدیاں کر دوسرا ککا سے سیدی کرنی آئی تو کم از کم یہ تھوڑا بہت مک مکا تو کر لیا پرانی مجید ہوں اس کا جواب جہ حضرت خضر قرآن مجید. حضرت خضر لگے, لگے حضرتر حضر حضر حضر نہ کرو حضر حضر حضر حضر می کہ اے اینا فکانا اے لی غلام می دو بالا اے یتیم آئے جڑے یتیم بال آئے فلم شہر چی میں جڑی انہوں نال اشکت والا معاملہ کی آپ نادیاں مزدوریاں کر کے سی اس دیوار دا خزانہ پیا ہوا ہے گل جیڑی میں نوکری کی ٹھیک ہے یتیم بال نے پر میری نظر چ ایک کیڑی مکان ابو ہو ما صالیہ پچھلیاں پشتوں کے پیڑیا ربرے لوگ ہوئے اللہ ہوئے یہ پنڈا پندرے اخلاق وی ویخیا میں چیو ستو پیڑھی پشت کے اندر رب کے بلی ہوئے ان نسبت ویخ دیا انہوں نے مزدوری کر کے انوار کندھ ندا کر چڑیا میںکان ابوہ ما سالیہ وکانا ابوہ ما سالیہ انہوں نے جہاں ماپے آئے نا وہ چن آئے ماپے آئے او چنگے آئے تا کر کے میں نے کی ہوں ایک گل میں تو نو کیوں سنائی لے ہن گل دے نال بالکل میری تمہید سمجھو قریب قریب آ گئی ہے او جڑی دیوار ہے سی نا دیوار اس دے تھلے جڑا خزانہ بیاسی خزانہ تو نو پتہ ہے او کیا سی سو؟ او سونے دیہ تختیاں سی سات اٹھ سونے دی تختیاں سن حافظ ابن حجر علی رحم اپ نے اپنی کتاب بالمؤنبعات دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ ابن کثیر اور بھی مفسرین کرام نے اسے تھا تے لکھیا کہ اون دے تھلے سونے دی تختیاں پیاں ایاں اونا تختیاں ہوتے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں کچھ نصیحت آلی گلاں لکھیاں ہویاں پہ چنگے سن نا پہ چنگے سن جی اگر مال رکھا بھی ہے نا مال رکھے بھی ہے تو دنیا تو جا رہا تارہ نکلے بال نے ہو سکتا کل ایور پو اگر مال کے رکھا بھی ہے جانور نہیں بنتا انسان انسان رہ جی تعو سنانا کیا ہے تھوڑے جا وقت تختیاں سونے دیا سونے دیا, دیا، تختی نصیحت دیا گلا حضرت لیا جناور پیش کرنا فرماؤ پہلے میں تلاوت کرنا توجہ ہے. اللہ رب فرما لکمان گور بالیری گل سنے مولا تالا جلا مجھ تو ہلکری مزید فرمانے سونے دیا تختی جس بندے سمجھداری آیا سنوں سمجھداری گل عقل والیاں گل دانائی والیاں گلان لکھا ہوئی سن جس بندے ربان نے سمجھدار بھی فرمایا ہے اور حکمت والا بھی فرما چھوڑا ایک بندہ ہے جنہوں تسا میں سمجھدار سے لیک آخنے ہے ایک وہ بندہ ہے جن مولا دھجدار تھے لک آخر ہے سجنوں نصیحت دیا سمجھداری دیا گل ہے حکیم لکمان دیا لکھی کہڑی تھان تیئن سونے دیا او تختیاں جیڑیاں دیوار دے تھلے او دیوار جہی وہ حضرت فضر سی اسلے جڑی پہ ہوئی نی تختیاں اتیا عقل مندی دیا گلا سمجھداری دیا گلا لکھی ہوئی میں سنانا اے کہ دے دماغ ہو گئے سمجھداریاں ختم ہو گئی پہلے لوگ سمجھداری تلبکار ہوتے سن اقل دے تلبکار ہوتے سن لوگ طلبگار ہیں دنیا مال گٹیا چیز دے گٹیا تلبکار ہوتے نے جڑے وے ذہن والے ہوتے گٹیا چیز دے طلبگار نہیں ہوتے وہ آلہ چیز دے طلبگار تلبکار نے میں پہلے پیر با후 دا شعر پڑھنا پھر اس بعد چھتی چھتی نال نصیحت داریاں گلاں سناواں گا اونوں تساں دل دی تختی تے لکھ لے اج ذرا اخراں بولو سبحان اللہ اللہ اکبر ساڈا پیر با후 فرماندا اے اتی اللہ نتی ساری دنیا خرچ ہے دی سجنا ادر ویخ کو فلم بن گئی ڈرامے ہسن کی آدی بن گئی تاں کر کے سمجھا نہیں رہ گئی حکیم لکمان رضی اللہ ختالان جری نصیحت والی گلا تختیاں لکھیاں ہوئی ہر تختی ایک نصیحت لئی سی ماپے نصیحت پکر دی کر نصیحت گلا لڑیاں نے سونے کی میرے رسول کریم صلاح تعالی علحم آپ نے فرمایا بندہ دنیا ہے اس حال اپنی اولاد فنا اے بقا اے پورا نقشہ دنیا فانی جہان یہ مک جانا خبردار ادا لایا جے اگلا سری جہان اس جہان اگلے جہان واسطے کچھ کمان آیا فرمایا فنا پکا دنیا فانی جہان اگلا باقی جہان فرمایا جڑا باپ مرد مرد اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد نو یہ سکما نہیں بٹھا سکیا فرمایا ہزارہ مربے دنیا کا لگیا ہوئے ہو چھوڑ کے جاوے میں فرمانا وا کنگلا چار ہے کنگلا چڑ کے جا رہا ہے فرمایا اندر نہیں پر اولاد سمجھ گئی سا باپ جریا ہے اسا بھی اس طرح ایک دہار دنیا تر جانا ہے فرمایا میں محمد الاد فکر جا سمجھے میں خالی ہاتھ دنیا نو چھوڑ اپنی اولاد میں نگاہ سنو فرمایا پہلی گلب تھی بنا الموت موت بہو واہ فرمایا میں اس بندے تو بڑا حیران ہونا وا بڑا تعجب کرنا وا جیڑا بندہ جانا ہے میرا چوراں شورا مک جان گیا اگلے لباس سار کے اتار گے میرے وجود تفرت ہو میرے وجود تفرت ہو دون چار चार پائی وجود ویخنا ہے خیال جا رہا ہے کلمو ایسے ایسے تو یہ آنا ہے بس ایک بار تھوڑا جا سوچ لگ پتا ہے بے وقت کوئی نہیں دنیا نے ایواں پایا اب بزرگ لوگ فرماندے نے فرمندے ہر ویلے ڈیگا رینگ نہیں مکتا پر جدو خوڈ نو بڑھتا ہے انہوں ڈینگ بھی مک جا ہے وہ انسان تنسان ہے کہ جانور ہے سب بھی خوڈ وڑدا ڈگ مکا پے منہ خوڈ کی نشانی چال آ گئے کبھی تیاری دےلا آ گیا ای جیڑی چیٹی داڑی مال دستے آخری نے جی آخری پیریڈ آ گیا تیاری ہو گئی سب ڈگ مکا پ پر تک تیرا میرا ڈنگ ڈیں گ مکن کے نڑے نہیں آیا نکلن دے نیڑے نہیں آیا پہلی گل فرمایا موت نو بھی غفلت دے ہاتھے ہسدا ہے ہستا ہے نا میرے دی سننا تھے پر نے کھلا کے ہسنا اے مومن دی شان نہیں خیر میں تفصیل دا وقت نہیں رکھتا اگے چلو فرمایا جیبلی منا رافلساب مالا فرمایا جڑا بندہ جان اے کہ جو آیا اے او حساب مولا دینا اے موڑ بھی جنا بھی کٹھا کر جاوے گا گا تیرے نال خبر دے اندر جانا ہے یہ تو پچھلے ہاتھی آنا ہے ایویں خام خام موڈیا تے بھار چکی پھرنا ہے سونا مال جو اولاد واسطے گا جو یاد رکھ لبر کا پانی ہال خوش نہیں ہونا لڑائی پہلے پی پہ جان گیا لڑائیاں مال تمینا جدا پہلے پی پہ جان گیا مال دیونی پتر جنادہ پرداوے گا برادری آئی ابے کا جنازہ پڑھنے پر ناپنا لوے جنادے دا خیال نہیں زمین دی دا خیال میں ایسے بندے تخا سکنا واپس گھر ہے پر پہ جدا پہ ہوئی وہ موڈیا چکنا کتو بندی کا کم وہ گل <سؤال> یاد آتی آخو تے رضا حضرت عزیز جنہ ماں میرے بادشاہ بھی ہے نہ باد چلے من من دیا گالا پہلے کڑدے نے دنیا آخری مال نال عزت ملتی ہے بادشاہ نکلدی نے دنیا عزت اگر عزت مل دی ہے تو محمد پاک دی, سلائی سلائی مل دی ہے। ایک دھلے دھلے جو ہو بولو نا سبحان اللہ حضرت عمر بن رضی اللہ دا ویلا قریب آیا راوی بیان کرد جنی اگے گل بیان کیکد میں کول بیٹھا ہوا سا میں پالا محسوس نہ کرو گر کرمایا کرچھڑا بادشاہ جدو مرن سی اینا رقبہ جڑا شمار چ نہیں سیا بارہ لکھ سونے دے دینار اپنے پتر پاس وراست اندر چھوڑ کے گیا پر ہاتھ بن کے آنا مین شکوائے تیرے آپ نے نہیں ہٹایا چلو اپنی اولاد واسطے ہی بنا جانا ادی دنیا تے کے تیرے تر حکومت سی کچھ اولاد واسطے بنا جانا بڑا شکم ہے اپنی اولادا روپیہ بھی چھوڑ کے سجنوں آپ نے فرمایا یارو مینو ذرا کمر بٹھاؤ بٹھا گلا رسمی رہ گیا سمجھنے والے کون نے دنیا پیچھے دے کردار, کردار دی سجنوں حضرت گیا ہے آپ نے مجی آیت پڑھی فرمایا من فرمایا میں جنا مولا تردا ہے اللہ ترتا ہے آپ نے نہیں گل کر رو کے فرمایا اگر میرے مرن میری اولاد مولا ترے گی تے پھر مینو فکر رکھنے کی رب نے وعدہ چکر چھڑیا ہے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اگر میرے مرن تو اولاد نے محنت کر کیا مت لے دیر میں یہ گلا اپنے کیتیاں تھوڑی دیر تو بعد ٹکٹ لگی جان بھی دے دی جگہ بے قراری کو گیا بھی نمد لذیذ کا بھی سال ہوا پورے سال تو بعد وہ رابی لوگ سامنے رو رو کے بیان دے ایسا چڑی رکتے اپنی دے اور بیٹے دے دے دسترخان تج میں بندے نو کھانا کھا خا کے رج کے دعو کر دیا ویخیا جو ہے سجنو جان بولو نا سب سونے مولا دیا گلا جو جد جوان ہوں ماپیا نو اولاد دے کاروبار دی فکر ضرور ہوں انہوں واسطے فلاں کاروبار فلاں کاروبار فلاں کاروبار مسلمانوں کے سوچ والے اللہ بٹھا جو مرضی کر چی کا کاروبار کر ہلال <سؤال> کر مگر یاد رکھ خوف دل چسال ربا نی مرنگا رب نے وعدہ کیا جڑا ہونا ساب ہو پا دنیا فرمایا میں حیران ہونا با اس مسلے دے جا بندہ جانتا ہے یہ دنیا کا جہان سکھ کا جہان ہے لکت خلک نل انسان ہر پاس انسان ہے دکھ دے اندر نہیں جی خوشی آدمی تو جھٹ پٹ دور ہو جاندی ہے فرمایا آئیے دنیا چین ربرو رب ملے گا چلنا نہیں تب نا دِی کر رب تیرا اگلا جہان سونا پرواہو کنیا گلا ترای چوتھی گل اجیب تھی منارا فتح پورا فرمایا میں اس بندہ بڑا حیران ہونا بندہ جانا ہے جو کچھ نہیں آتا ہے مولا کی تقدیر چ لکھے آئے سمجھ لگی نے جیویں تقدیرت چ لکھ آئے اوہ آخرت گل یار ہاتھوں نکل جان تھے ایو دھی ہو جانا ہے کیوں دکھی ہونا یہ نصیب لکھا سی ایک واقعہ سنا گلاسی جنیاں ایک واقعہ سنا شیر سنا گل مکا نظر پیر سبحان چلو میں پوریاں جڑا واقعہ سنا لگیا فقیر دا واقعہ سنا نا توجہ بولو نہ اللہ انسان دیا نے جان گلا انسان انسان بن دے شیخ فری دو تین ایک تابا فرید ایک شیخ فری تارے جنہ دی کتاب پند شریف نصیحت آیا گلا سمجھداری گلا والی کتاب فارسی پالوں پڑھائی جی تھی کیوں کہ پہلا پڑھنے کا مقصد آدی سو کڈنا سوارنا ہوں تو پڑھنے والے کا مقصد بھی یہ نہیں تنخواہ ہوں کمی سوچا بن گئی یہو دی نوکری گوارا ہے پر محمد مستفا دیدکری گوارہ نے نوکری اگر اس نبی کا دربار جڑے جلاما در غلام وٹوانی نہ لگنے والے بٹے کلا سونے کا منا چڈی نے غلام بھوکے مر جان یہ کمی ہو سکتا ہے امتحان رب دستا اے وٹ دے کے ازمایا, دے. دے, ازمایا دے. کیونکہ دے اندر بند نامہ شریف کتاب اندر لکھا ہے حضرت خواجہ فریدو تار آپ کا بڑا وڈا نے سٹور چینی مٹک ہوئی روپیہ کا ڈیر تتا ہے جدو روپیے ڈیر سارے سامنے آ جا بدل جانے بدھے بدے نی رن جانے بندیا ندی بندی بدل دے ہوندی ہے آگ ضرور مارد مارن تو بغیر ادھر ویخنا توجہ پھر سارا روپیہ اگ ہے ایسے یا جو کچھ ترم دنار سکے پائے ہوئے آپ گنتی کر رہے ایک فقیر آیا ہے دین اللہ کے نا کچھ دے آپ نے سنے ہی نہیں مال دی مستی ہی این ہوئی سنے ہی نہیں وہ کھلوتا رہا ہے جو آخر نا گجد رب ای روپیہ دتا ہے مینی بھی گجدی گا رہے چلا چسکے <سر> دن مولا کا نام ہی بھول گیا جدو جی نے تھچکا ماریا پکڑ کے یاد کر آپ نے جدو سنیا جواب د فکی موتیاں گلا کر, نا کر, جی کر جی جی گا مر جاواں گا آگو, آگو, اگو فقیر تین پتا ہے نہ آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا وہ دنیا تیرے آزاد دے بندوں دے کی دے دے دے دے دے یہ دنیا نو دنیا جہاں مرنے بندی وہاں جینے پے پابندی اے ت فی روڈ نے موت جنا دختار چ رب دے چڑ دوسا کلیم کی گل مشہور ہے چنڈا چنڈی لا یور میس بندے والی موت کا ارادہ ہی نہیں رکھ دا ہے کہ مینو آدھی جان لالے پہ گئے گئے تو بڑے بڑے بڑے بادشاہ اسرائیل وجہ چنڈ مار کے اسرائیل کا بار کر چڑھتا چھ بار حضرت جو آئے سن آدھے آپ آئے سن لائے میں رب نے رب نے موسیٰ کلیم نے کے ماری ہے دنیا میں بچے اگر ان اگلے جو ہے کیا کر چٹا مار کے سر پار ٹھیک ہے چنڈا دو مارنے مگر بند ہے میں گل کرنا ایک پکی ربیا دا بھار نہیں ہوندا. کو نبیان دا رابطے بھار ہوئے. پر پیار ضرور ہوندا ہے پکی گل رب نے فرمایا تو جاں کے سلام پہ لا آخنا ربا تین پہلے ہی آخ چڑھ مروانی پر رب سونے شکوہ حضرت علی بھی تو بھی تھوڑا مٹھا بھی کے مار کی آنا کر دیتا ہے میرے ترفو بندہ بالا یہ ہال کرنا نہ رب نے ایک گل کیتی نہیں رب نے جرم تلا رب پہ یاد کرا دن گل پتہ نہیں کیا گیڑا مارنا سی رب ادب ادب سی نا آپ نہیں آیا شریف حضرت جبریل نو تل بات کرو کی رد ہے تیرے آگے دربار دربار آپ گل کی جبریل آخر کی اردا دے آخ کر لینے آ میں آپ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا چڑھ جات سی نا توجہ ہے سجنوں ادھر ویخو توجو میں دس رہا سا رب العالمین اپنے پیارے پیاریا ہاتھ دے اندر موت سپرد کر دینا سجنوں جدو چاہے آ جایا جے وہ جدو جی کرے آ جایا جے شیختار نے جویں تو مرے گا مر جاگا اچھا میرے والد مرے گا زمین لیٹ گیا کاسا ہاتھ در فرا ہویا سی زمین رکھا رب دے پیارے مرد نے اللہ اللہ دل کے بچیے رو روح پھڑک کے بار آ گئی رو رو پڑک کے بار آئی اس حال نال مریا رب دا فقیر فری دوارہ سی جو پیسہ پیا دون اوتار دل سے بھی مار گیا فری دو دین اوتار دامنے جو پیا ہوا سارا زمین رب مارفت حاصل کی رب کا عشق کمایا مولا روم عشق د لوگ ستے ہی ذرا خرو نا سبحان اللہ گی ہو گئیاں چان چان چان جو کچھ لکھا ہے تقدیر دن موڑے بھی کسی شہر کے خوش جانتے پریشان پہ آجوی گل آپ نے فرمایا آج بتو لمنا آ رہا فلا اختی لہو والا کر لا مولا نو جان اے فلانا بڑا سونا ہے فلانے کو بڑی طاقت فلانا بڑا سونا ہے بڑے کمان آئے فلانا بڑے ہونر آئے مولا رونے گلمکا دیرایا جلیا جی کوئی کمال کوئی حسن کوئی خوبی, خوبی نظر آوے, نظر آوے, نظر آوے, آوے یاد رکھ لے اس کی اپنی ذاتی نہیں یہ ہے مٹی حتیشر آیا ہے کوئی تیاری تاریف کرے ان منہ سوال ہے مٹی پانی کی تک بنتا ہے شراب کردیا لکھے آئے فرمایا منہ بچ مٹی یہ مطلب نہیں بلکہ اندر منہ سامنے اندی اکھا د ہاں جو نہیں سمجھ آئی ذرا مولا فرما دے ات مولا دی تجلی دی چمک چمک چمک جھے چاند و جدو چاندا ہے لکا لوگ کچھ بھی نہیں رو چار پائی کے پائے گشاب پخانا لوگ نو نہ بھول جانے خبر کے نشان یاد نہیں رو سجنا ادر وی یارا رب بولی بولونا بولیا اللہ مولاور مولاور مولاور قرآن سنو اللہ قرآن اپنے بندیا نالوا کہ رب سونا کتنے اللہ معنی کیا مانا ہے تکاس تھر میرے کو دن میرے اللہ فرماندہ ایک دوسرے کرنا اللہ تم ان برباد کر اگے چلال پیا نسیحتیاں گلا سری نہیں کردیا تصا جدو قبرا دیکھو گے ادو ہی سدھیا ہونا جدو قبر ویخ لوگے ادو ہی جدو قبر ویکو گے جی صحت پہ جبانی جنہیں لاشیاں کرنا تے بدکاریاں کرنا ہے کلو یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گا تولا کلہ ہرگز نہیں ہوئے گا کہ ہمیشہ رینیا کلہ ہر گز نہیں ہوئے گا پر مالا نن کریب تیو پتہ لگ جائے گا جو ہوئے گا انداز اللہ خاتاراً رب خاتاراً اپنی قدرت اوپ اوپ آسمان،, آسمان والے تیرے دور بو جان کیڑا کی کی کی ہے جن کے بس, بس آسمان ہوئے گا پر یاد رکھنا رک، جدو آسمان سا عمر ہے جتار آسمان تری چلتا ہے اللہ فرماند زمین جس ویلے ہیل لا, لا, لا. تیری اوقات کیا ہے تیری نتور جسم نوک نکر پکا دیا ساری رات تو میرے کیا کرنا آسمان ستارے بھی بےحال ہو جا دیکھ سمندر نظر دل جان پر مولا فرما بائرل بہار سمندر ردر آدر چھوڑ جان گے وی رل کبور قبر فٹ جان گیا مولا سارا کچھ کیوں بیان کیا فرمایا سارا کچھ سامنے آئے گا کرتور تیریا کیتیاں رب نے پہلے اپنی قدرت کا بیان کر کے دسیا ترنا ہے کیا ہے چٹ پٹ مکا سکنا جیڑا مولا ایڈی قدرت رکھتا ہے تیار فلا باہو ادا اللہ لا ہے اللہ راہ مولا نو جان دے موڑ بھی گہرا کے ذکر کرتا ہے پر ای گل تو مراد اونے بندہ نیڑے ہو تے مولا ہوے دور ہو جائے دی یاد ہٹ جائے رب دے پیارے نبی والی رب دیر نہیں نا قرب نال بندہ رب تو دور نہیں آب کے ہو جا بارے رب خود فرماندا ہے ابراہیم کدے ساڈی ابراہیم کا ذکر بھی کرو سمجھ آئی آئی نہیں آئی اللہ تعالی تھان تھان سے فرماندا ہے ساڈے یوتھ کا ذکر کرو فرمایا آیا آیا آیا آیا آیا موڑ بھی, بھی, ہاں بھی گناہ موڑ بھی گناہ کر میں بڑا حیران ہوں نا بڑا حیران ہوں نا ہونا تخر جاندہ ہوا رب دینا فرمانی ہو گل آخری بابے بہلو دی رضا و بولو حضرت موسم ہے اے سن میرے نبی نے فرمایا اکل والا وہ ہے جا دی سمجھ رکھتا بن پونے دنیا نوخا دینا نہیں اپنے رب نو منا سردیا چادر چور آیا چادر اج کل ڈاکو بھی وکر رنگ نے وقت بڑے بدنام بڑے ہو چکر کٹنے راتاں جاگنیا گاج چاہوی بڑا چلاخ والی بڑے سکھا اگلے آنے کلم فڑیاں نے کلوتے سڑک سونے رات نو سن پا کے لٹن والا ڈاکو ہوں سڑک پہ کھلو کے نبی دی غریب کی گریب نبی دی غریب امت لٹن والا زمانے کا افسر ہوں بڑی جانا بڑا ہے تو چاہنا میرا پتر بھی افسر بن جا پا بنے کتا پر روپیہ دیا روپیہ بند بندہ دکھ دجائے مٹی دی مخلوق دے دے اے انسان دے کم ہو انسان یہ جنی رہی روپیے دی قدر رہ گئے کلم نالی نے لٹن کا مل سکھایا دنیا دن بھی آئے مڑو سلام بھی کرتی وارد سکھ لا گئے خیر سونے جدو نے چادر لائی تے نس گیا آپ رایا اپنی چادر واپس لیا بابا خیر ڈاکو تیتر بجتا جا رہا ہے جبلا زین چ رکھ ل تسلی نہ رب ڈاڈا ہی فرمانا ات شارف کی کلا شدید میں جب فرنا تو پٹھا لگا دینا یہ درویخ سونے او. آخد ہے چور بھی ادھر نستا جا رہا ہے ادھر پر مایا تگڑا ہے میرے کول پیچھے نسیا نہیں سی جانا مڑ چاتر چادر کبھے گی فقیر نے جڑا جملہ بولیا بس اس جملے کی گل مکانی ہے فقیر آخد ستان بل جا رہا اے جانا بجنا ہے بجلوے اے جنا نسنا ہے نسل آئے گا جنا نسلے آئے گا چادر اے جان گے جلیا یہ درمی نہ اداس ہوا کر رب نے ایسے ظالم سالماست قبر دی جیل بنائی میرے نبی نے فرمایا میرے یارو رب فرمائے گا روپیہ ہے کوئی نہیں چلو نیکیاں لے لو نیکیاں دتیا جانگیاں لے بدلہ پورا نہیں ہوئے گا اگلے مجروما سارے گنا چکتے ہاتھ خالی ہوگال نہیں ہوگا قیامت والے دن جد نیکیاں بھی خوش جان او کنگال ہو جی دیر لنگر شریف آ جانا گھر نگر دی گیا بالکل قریب قرآن مجید آئے توجہ نہ آخ بیٹھا پڑھا سویا کر فی بیان حکم ہوا وکر فیبتی گھر رہے سکھا چھیا اپنا حسن نہیں وخانا دعوت نظارہ نہیں بننا نماز پڑھنی نظر پریت کرن تھی رو تھی رو تو بچانا ہے یہ نہ ہوگی تا وجود لوگ دل پریت رب پڑنی گھر لک جانا پہلا ویخنا ہے نماز روکھا ویخ جدو تکریر کرتے پردے کی گل رکھتے باہر نکلنا پی جائے ہال چال چالا تو ڈنگ اے جائے دنیا ویخ دیکھ پی پاگل ہوئے آج ان دلچ ہاتھ نہ دل کے ہاتھ وجود رب نے جیری کش رکھی نہ گہرا مردہ دے ایمان برباد کر تیرے شوہر دل دے تر تر تر تس تاں کے سوکھ واستھا شوہر نیوی وجود حاصل ہوئے مون نماز پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ اگر ابارا بن کے نماز پڑھیں گی جو میں سرب سجدا کبھی تو زمین سے آنے لگی سد تیرا دل تو ہے شنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں، صدا رب دے رحمت ارش نال ٹکراوے گی تین مولاب ربارت نصیب ولیہ بنا چھوڑے گی